ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ لہروں پہ ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو خود پار اتار آئے گدریائے مصطفیٰ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ, اتنا کافی مصطفی, زندگی اتنا کافی مصطفی زندگی ہے جن کی خاک کے پار رخ ماہ پر لگی ہوئی ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی شاہِ امم لٹائے چلے جا رہے ہیں جام پیاسوں کی بھیڑ ہے سرے کوسل لگی ہوئی قربان اے خیالِ رخِ مصطفیٰ تیرے رونق ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی یادِ رسول پاک میں ہر آنکھ تر رہے اشکوں کی اک صبیل ہو گھر گھر لگی ہوئی ہیں جس کو شمس و قمر رات دن نصیر اپنی نظر بھی ہے اسی در پر لگی ہوئی اتنا کافی ہے زندگی, اتنا کافی ہے زندگی مجھ کو یہ میرا دید پرنم ہی بہت ہے ایک نسبت سرکار دو عالم ہی بہت ہے ہو جاتے ہیں دل اشک محبت سے شگفتہ پھولوں کے لیے قطرۂ شبنم ہی بہت ہے پیاسوں کے لیے بس ہے یہی کوثر و تسنیم ساخی تیرے میں خانے کا زمزم ہی بہت ہے کونین پہ جس ذات گرامی کا ہے احسان اس ذات سے ایک رشتہ محکم ہی بہت ہے درد ان کا محبت کے بازار سے اپنا دل اپنی جاں بیچ کر لے دیا چاند سورج میرے بام و در ہو گئے ان کے قدموں میں جس دن سے گھر لے لیا میرا دل مصطفیٰ میرا غم مصطفیٰ میرا سب کچھ خدا کی قسم مصطفیٰ قبر کے واسطے حشر کے واسطے چاہیے جتنا رکھتے سفر لے لیا آئے جب وہ تمناؤں کے غول میں کائنات آ گئی میرے کشکول میں ایک نظر صرف انہیں دیکھنے کے لیے ساری دنیا کا حسن نظر لے لیا کچھ نہ کچھ ہم بھی ہیں ان کی دانست میں نام اپنا بھی ہے ان کی فہرست میں اب نہ روکے گا رضوان جنت ہمیں ان سے پروانائے رہ گزر لے لیا اتنا کافی زندگی کے لیے, لیے ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی ایک بے نام کو اعزاز نصب مل جائے کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے میری پہچان کسی اور حوالے سے نہ ہو اقتدار در سلطان عرب مل جائے آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا سنگ ریزوں کو جہاں جمبش دب مل جائے اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں کیا خبر عزن حضوری مجھے کب مل جائے ایک پل کو بھی جو ہو جائے توجہ تیری عمر بھر کے لیے ملنے کا سبب مل جائے دے نا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے اتنا کافی ہے زندگی لیے دل کاپتا ہے عشق پیمبر کے سامنے تن کے کی کیا بسار سمندر کے سامنے میں بھی کھڑا ہوں سینکڑوں آنکھیں لیے ہوئے میرا بھی اک ہجوم ہے اس در کے سامنے پڑھنے لگے درود زبان فصیح میں لے دوں جو نام آپ کا پتھر کے سامنے عمروں کی مجھ کو پیاس بجھانی ہے زندگی لے چل مجھے بھی ساخی کوسر کے سامنے پہلے کروں گا سرور کونین کا طواف پھر پیش ہوں گا داور محشر کے سامنے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے امیدیں جاگتی ہیں دل ہیں زندہ گھر سلامت ہیں تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے فقط اس آسرے پر اس توقع پر سلامت ہیں میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے اللہ کو سنانے لگا نعت مصطفیٰ جب سائے رسول کا ممبر ملا مجھے کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر وہ حجرائے درود میں اکثر ملا مجھے میں وا دیے حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے دیکھا جو غرق ہو کہ محمد کی ذات میں دونوں جہاں کا مرکز و محور ملا مجھے مانگے تھے چند پھول بہاریں عطا ہوئیں جو کچھ ملا بسات سے بڑھ کر ملا مجھے ایک صبح ہو سی ٹھہر گئی میرے وجود میں جس دن سے اس کا عشق مظفر ملا مجھے دیکھا وہ آئینہ تو میں پتھر کا ہو گیا اس در پہ سر رکھا تو اسی در کا ہو گیا تشریف آوری ہوئی جب سے حضور کی نقشہ ہی کچھ عجیب میرے گھر کا ہو گیا کتنا یقین تھا رحمت پروردگار پر کتنے وسوق سے میں پیمبر کا ہو گیا دہلیز مصطفیٰ پہ اسے کیا جگہ ملی سارا جہان گویا مظفر کا ہو گیا اتنا نہ کافی ہے آباد ہیں تجھ سے دل جن کے ان میں میرے آقا میں بھی سہی تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا تنہا میں بھی سہی میری ہر دھڑکن تیری دیوانی میں تیری ہواؤں ک زندانی جہاں کریں فرشتے دربانی اس گلی کا کتا میں بھی سہی جب لب پر اللہ ہو آئے ہو ہو سے تیری خوشبو آئے میرے ہجرائے ہجر میں تو آئے تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی اتنا کا